و رحمۃ الحمد اللہ و رحمۃ وحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محت حسین مرجوتما خورنہ میدان شاہیا شیلم خان گرام باقی تمام سامعین اور برادان صنف سے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب میں سے باب نمبر باب شرکت میں باب شرکت نمبر پہنچا جس میں شرکت کی تعریف اور اس کی شاعری بیان ہو اور ابھی جو ہے شرکت کے بارے میں مزید جو ہے تھوڑی تو اور باقی ہیں وہ دس نمبر دو اور یہ آخری درس ہے چھوٹا باپ ہے دو درسوں میں کمپلیٹ ہو رہا ہے یہ دس نمبر دو فرماتے فرما ہیں ولماللزی ہاں جی, جی. ولمالزی جی یس وہ مال جو کہ شرکت میں صحیح ہے جس مال کو شرکت میں ڈال کر دونوں کا شراکت دارانہ کاروبار کرا سکتے ہیں تو وہ مال جو صحیح شرکت میں داخل ڈالنا وہ جیسے کا نقوط و ضوفی و الفلوص و تقبل المثل مشروط یہ فرماتے ہیں تو وہ مال جو شرکت میں ہے تو وہ جیسے کا نقود ہے نقود سے مراد جو ہے چاندی سونے کا سکہ ہے اعلیٰ درجے کے سونا چاندی کا سکہ میں نے لغات میں دیکھا یہ معنی کیا ان دونوں سونا چاندی کے سکے دے دیں ہاں جی اور پھر اس پر میں کاروبار شروع کریں بس کھوٹا درم یعنی یہ سو چاندی کے پیسے ہیں یعنی وہ چاندی کی بھی ہیں نا کوئی اچھے اعلیٰ کوالٹی کے ہیں کوئی کم درجے کے ہیں کوئی سستے ہیں کوئی منگیں تو یہ کم کوالٹی کے چاندی کے سکے ہیں یہ ہی چاندی کے سکے ہیں لیکن کم کوالٹی کے اس کو زویف سے تعویر کیا ہے عام گرمر میں زویو کو میں کا لغت، لغتوں میں کھوٹا درم لکھا ہے اب کھوٹا کے معنیٰ بیکار نہیں ہیں کیوں بے چیز پر جو جس کا کوئی خرید فروخی نہ ہوتا وہ قیمت واقعہ نہ ہوتا تو وہ تو اس پر ہو ہی نہیں سکتا ہے تو اس سے جو ہے کم قیمت والا دونوں جو ایک عجیب سونا چاندی کے خالص سے سکے ہوتے ہیں کم قیمت والے سکے چاندی کے سکے کو سیو سے تعبیر کے ولفلوص فلوس جو ہے سونا چاندی کے ویسے اردو میں جیسے ہم پیسہ بولتے ہیں اس کا عربی میں فلوس بولتے ہیں اس فلوس میں نقدی بھی آ جاتے ہیں اس زمانے میں نقدی بھی تھے سونا چاندی کے ابھی عرباد میں بھی تھے سونا چاندی کے جو تبادل جو ہے اصل سونا چاندی کے نہیں بنائے اور دوسرے لوہے کے سکے بناتے تھے نقدی اس کو بھی فلوس بولتے ہیں اور فلوس کو جو ہے پیسے کے معنی میں آج کل کاغذ کے پیسوں کو بھی پھل فوٹو پیسے یعنی جس کو ہم آج کل آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے بولتے ہیں تو مراد وہی روپے کے معنی میں پیسہ کے لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہاں فلوص سے مراد یاد ہے ایک روپے کے اندر مثلا سو پیسے ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی سونا چاندی کے جو پیسے ہیں تو اس کو بھی فلوص سے تعویر کر سکتے ہیں لیکن ہے یہ بھی جو ہے وہی سونا چاندی کے مجموعی جو ہے پیسے ہیں اس کے جو ہے, جو ہے ٹوٹے ہوئے سکے ہاں جی یہ بھی مراد ہو سکتا ہے یا مطلق انجی سے ہم پیسہ بولتا ہے اس میں سارے پیسے آ جاتے ہیں وہ بھی مراد ہو سکتی مثد پیسے کی تمام صورتیں قسمیں خواہ جو ہے سو کے خالص سکے ہو تھم قیمت کے ہو یا دوسرے جو ہے پیسے کی مختلف صورتوں جو ہے شراکت میں شامل کر سکتے ہیں جو قیمت واقع ہو سکتے ہیں اور جس میں کوئی چیز خرید کے کاروبار کر سکتے ہیں وہ پیسے کی تمام قسمیں جو ہے شراکت میں واقع ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ سامان بھی سامان بھی جو ہے دونوں طرف سامان دے دیں سب سے پہلے دونوں سامان ڈالیں مثلا دونوں چاول ڈالیں دونوں چینی ڈالیں دونوں آٹا ڈالیں مثلا اس طرح بھی یا کپڑا ڈالیں عروج میں یہ سارے سامان آ جاتے ہیں بلعض لتی اور وہ سامان کے تقبل المس جلد مشروط وہ عروج جو سامان جو کی مکمل طور پر مخلوط ہونا لیکن انہوں نے پہلے کہا تھا سامان دونوں سامان ڈالیں تو ایسے سامان ڈالیں جو مکمل طور پر مخلوط ہو سکے تو اس میں جو ہے آٹا چاول تیل کے آسام یہ سب اس میں آ جائے گا ہمیں ہم کپڑا وغیرہ دے دیں تو اس پر بھی شرکات ہو سکتی ہیں لیکن اس صورت میں دونوں جو ہے اپنے مال میں سے کچھ دوسرے کو دوسرے کے مال کے کچھ حصے میں معاملہ کریں خرید و فروغ کریں پھر شراکت داری حقیقت میں ہوگا یہ بتایا تک کل آپ کو اس نے فرمایا سامان ہونے کی صورت میں بلعوجے وہ سامان تک بل المس مشروط جو اس سے پہلے جو ذکر ہو چکا ہے وہ مشروط مخلوط کرنے والی شرط اس میں پایا جاتا ہے یعنی ایسے سامان میں جن دونوں کو مکمل طور پر ملا کر ہاں جی آگے ایک مال بنا کے بیچے جا سکتے ہیں جیسے چاول ملا سکتے ہیں گنم ملا سکتے ہیں جو ملا سکتے ہیں ہاں جی اسی طرح آٹے ملا سکتے ہیں اس چیزیں ایسے مال دونوں ڈالیں ولو و طلب حل مال یہ بات ختم ہو گیا جو کاروبار میں دونوں طرف سے مال ڈال سکتے ہیں آگے اور مارتے ہیں کام تو دونوں کرنے لگا کبھی ایک کام پہ رہتے ہیں کبھی دوسرا رہتے ہیں تو اگر طلب ہو جائے مال بے سبابن کسی ظاہری سبب کی وجہ سے جیسے کہ اسے کل غرق کی سیلاب آیا اور کچھ سامان جو ہے اس میں غرق ہو گیا و یا آگ لگیا گیا کچھ جل گیا یہ ہے ظاہری سبب جو سب نظر آنا ہے اور بے سباب مافین یا کسی مافی سباب کی وجہ سے جیسے کساری کل جیسے چوری ہو گیا فیا جو واحد منما ان شراکہ داروں میں کسی کے ہاتھوں سے چوری ہو گیا تو اس صورت میں کیا یہ دونوں جس کے ہاتھ سے بھی آگ لگ جس کے ہاتھ سے پانی میں بھاگ بھی گیا جس کے ہاتھ سے چوری ہو گیا کیا یہ لوگ ضامن ہیں نہیں لم عظمن ساوی تو اس کا اس جو ضائع شدہ چوری شدہ بھاگ کا یا آگ لگی لگ صورت میں یا جل جانے کی صورت میں یا پانی میں غرف ہونے کی صورت میں اس سامان کا جو ہے شراکار اپنے ساتھی کے لیے ضامن نہیں ہوگا اس کو اپنے جیب سے خسارہ برداشت کرنا نہیں پڑے گا خسارہ دونوں کو ہوگا تو لم یجمند تو یہ جس کے حساب سے ضائع ہوئے ہیں وہ ضامین نہیں ہوگا اپنے ساتھی کے لئے حال البتہ عناق شرم مغل اس شراکت میں سے جس سے سامان ضائع ہو جائے تو مگر یہ کہ وہ کوتا ہی کرے فی الحف شراکت کے سامان کی حفاظت کرنے میں اور یہ تعداد جان بوجھ کے خود نقصان پہنچے تجاوز کریں جان بوجھ کے خود نقصان پہنچائے تو ایسی صرتوں میں پھر وہ ضامن کوتاہی ہے پیسے جو ہے چھپا کے رانی چاہیے اس نے آدمی لے کے پھرا تو چھن کے لے جائے گا تو یہ بے تاہم حفاظت میں کوتاہی ہے ہاں جی حقول من تلف اور وہ شخص بات اس شاخ کی جس کے ہاتھوں سے تلف ہو گیا یہ سامان وقول مند طلفیت ہی وہ شاعد جس کے ہاتھوں سے وہ شراکت کے مال تلف ہو گیا ضائع ہوا تو اس کی بات کو یقبل بلو قبول کیا جائے گا وہ بولے یار یہ پیسے مجھ سے چوری ہو گیا یہ پیسے مجھ سے پانی میں بہ گیا آگ لگ گیا میرے ہاتھوں تو اس کی بات کو مانی جائے گی یوک بالو وہلم یجم البتہ اگر مطمئن جیسا ہی وہ اس کے ساتھی تو زیادہ اس کے لیے جائز این حلفا اس کو قسم دلائیں اس کو قسم دلائیں ہاں جی اور اس کے اوپر گواہ تو وہ گواہ پیش کر کے گواہ نہیں ہے غذائی ہونے کا تو وہ قسم دلائیں وہ قسم کھائے تو آپ کو مطمئن ہونا پڑے گا وہ آگے ولیک الواظمین <سؤال> ہمایا یہ عقد شراکت منعقد ہونے کے بعد پھر اس معاملے کو فسخ کرنے کے دونوں کو اختیار ہے یا نہیں ہے فرماتے ولیک الواظمین ہیں ان دونوں میں ہر ایک کو ہر ایک کے سے الفاظ ہو معاملے کو کینسل کرنے کا فسخ کرنے کینسل کرنے کا باطل کرنے کا ان شاء اگر چاہیں تو وہ شاہ اور جب چاہیں جب چاہیں وہ دونوں طرف مل کے بھی پھنسا کر سکتے ہیں ایک طرف بھی پھنسا کریں گے تو اس کا اپن حساب پھنسا کر کے اپنے حساب کتاب کر کے اپنے پیسہ لے جائے گا ون پھنسا کرتے ہیں شرکت ہو اس کے علاوہ ہمارے آٹومیٹکلی شرکت پھنسا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے بالم ان میں سے ایک کے مرنے کی وجہ سے ایک شراکت دار مر جائیں تو خود شرکت کا معاملہ ختم ہو جائے گا پھنسا ہو جائے گا بل جنون یا ایک پاگل ہو جائے تو بھی پھنسا ہو جائے گا وقمہ اور ایک لمبے عرصے کے لبے ہوش ہو جائیں تو بھی پھنسا ہو جائے گا جیسے آج کل کومے میں چلے جاتے ہیں ان تمام شرٹوں میں یہ معاملہ پھنسا ہو جائے گا وہ آج اس شرکت اور اس شرکت کو اس میں دونوں نے مال ڈالا ہے پیسہ ڈالا ہے پھر دونوں محنت کرتے ہیں اور نفر و نقصان میں شراکت ہے تو اس شرکت کو جو ہے تصبہ شرکت اینان اس شرکت کو شرکت اینان کہا جاتا ہے یعنی اینان एन این سامان جنس کے معنی میں ہاں جی پیسہ جنس والے کو ع بولتے ہیں تو سامان جنس کی شرکت ہاں جی اس کو شرکت اینان بولتے ہیں جہاں دونوں نے پیسہ دے دیا ہے دونوں نے سامان ڈالا تو اس کو شرکت اینان کہتے ہیں ولا شبہ تھا اور کوئی شک شبہ نہیں پھر صحت شرکت کے اس لیکن آگے شرکت کی دوسری دو قسمیں بتانے وہ باتیں لے وہ شرکت فی العمال لیکن کاموں میں شرکت پیسہ نہیں دے رہے ہیں کام پہ شرکت کریں جیسے کل خیات تھے دو آدمی اپنے مشین لے کے آتے ہیں گھر میں بیٹھتے ہیں اور دونوں پھر جتنا سلایا یعنی اس پیسے کو ففٹی ففٹی کرائیں یہ فرماتے ہیں اس کو جیسے خیاتہ کپڑے سلانے میں دونوں کام میں شرکت کریں اور نسان جا کپڑا بننے میں دونوں جو ہے اس میں شرکت کریں دو بندہ دونوں جو ہے کپڑا بننے کا کام کریں پھر بابنہ نقصان شراکت کریں وہ سار الحراف اس کے دوسرے تمام پیشوں میں و صنعت کی صنعتوں میں جو ہے شرکت فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اس شرکت کو تو شرکتان اس کو جسم کی شرکت کرتے ہیں یعنی کام کی شرکت دونوں جو ہے اپنے جسم استعمال کرتے ہیں تو اس کو شرکت افدان کے یہاں پیسہ نہیں ڈالا کام کرتے ہیں تو شرکت افدان کا جسم کی شرکت چھ فرماتے ہیں ان میں وہی غلطی یہ وہ شرکاتیں لات اتخاب کا غصہ بھی تو اس میں برابری متحق نہیں ہوتی فی الحال اس شرکت میں چونکہ برابری نہیں ہوتی ایک کام کرنے میں ایک یقیناً تیز ہوا ایک آرام سے کام کرے گا ایک کو زیادہ آتا ہے ایک کو کم آتا ہے ایک زیادہ وقت کا دے ایک کم وقت دے اس طرح جو ہے دونوں میں جو ہے برابری متحق نہیں ہوتی ہے چھ سے فرماتے فالزہ کانند باتیں لتا ہے لہٰذا اس قسم کی شرکت جیسے شرکت خاندان بولتے ہیں یہ باطل ہے تو ہر ایک اپنے کام کریں ہاں جی ہا لیکن جو اس میں شراکت نہ کریں یہ شرکت شرکت کے نزدیک باطل ہے اور ایک ہے شرکت الوجو شرکت الوجو وجوہ وجو, وجو چہرے سے ہاں جی دو بندے ہیں ایک جو ہے مشہور آدمی ہے کام جانے والا بندہ ہے دوسرا ایک مزدور ہے صرف کام پہ باغ دوڑ کا نعت ہے ہاں جی تو جو کام کرنے والا ہے جس کو کام آتا ہے لکھ پڑھ آتا ہے وہ کاغذی کارروائی کرے زبانی جو ہے دفتر میں بیٹھ کر یا دکان پہ بیٹھ کر وہ زبان سے خرید و فروخت کا معاملہ کرے دوسرا جو ہے سارے بازار جا کے لانا لے جانا دینا سارے کام وہ کرے پھر بعد میں فائدہ نفر نقصان آپس میں برابر ہو چس فرماتے ہیں یہ بھی باطل ہیں وہ شرکت الخامل یعنی گمنام شخص کی شرکت و اور شہرت والی شاعر مشہور آدمی کی شرش شرش شرکت ان دونوں کی کسی کام پہ شرکت داری یہ کہ ہو سوس ہے تو وہی کہ بیاں یا آئیے کہ کام کریں خامل گمنام شہر ہاں جی وہ کام کریں صرف محنت کریں وجیح اور جو مشہور آدمی ہیں اور کاغذی کارروائی دفتری کاغذ جو خرید فوک کی چیزیں بہتر آتا ہے وہ یا بھی وہ صرف دفتر میں بیٹھ کر بیچیں وہ یہ نہ کھدو اویا نہ کھدو صرف خرید فوک اور دو و دوسرے کاروباری عقل کریں عقد وغیرہ وہ کریں یعنی باقی کام وہ کریں خاصی کارروائی وغیرہ دست وغیرہ یہ کریں کام وہ بندہ جو گمنام ہے وہ کریں او یا نہ کھدو ہاں بیچیں اور عغد باندھیں جہاں جن کے ساتھ معاملہ ہوتے ہیں ماں ایسی کاموں میں جو اللہ یہ عد العلیہ کی وہ کام کرنے کی قدرت نہیں رکھتے قامل گمنامشاز کیونکہ عام طور پر ان ہوتے ہیں اس کو معلومات نہ ہونے کی وجہ سے کچھ وہ کام کاغذی کارروائی وغیرہ نہیں آتا ہے. تو وہ کاغذی کارروائی وغیرہ یہ جو ہے طریقہ کاغذی سارا یہ کریں اور باہر جو ہے ہاں کہیں بازار میں جانا ہو سامان اٹھا کے لانا ہو رکھنا ہو دینا ہو وہ سب یہ گمنام آدمی کا اور وہ رخ ہو بینما اور فائدہ ان دونوں میں علاسویہ برابر تقسیم ہوتے و وہ حاج شرکا اس شرکت میں بھی تتاز السویہ برابری کام میں برابری یہاں پر بہت ناممکن ہے متاظر ہے ممکن نہیں برابری ہو کام کے محنت میں اور وہ تو سماج شرکا اور اس شرکا اور اس شرکت الوجو اس شرکت وجوہ کہتے ہیں چہروں کی شراکت گمنام اور مشہور شراکت چہروں کی شراکت اور اس میں چونکہ برابری ممکن نہیں ہے محنت کے لحاظ سے لہٰذا خالد عالی کا کانا اس وجہ سے یہ معاملہ بھی باطل ت یہ بھی باطل ہے آخر میں شرکت مفاوضہ کے نام سے ایک شرکت ہے خلماتنگ والا اگر دو بندہ دونوں کا تفاوض نہ ہم دونوں نے اپنے مال جو ہے ایک دوسرے کے حوالے کر دیا لیش شرکت شرکت کے معاملہ کرنے کے لیے ہم دونوں نے اپنے مال حوالے کر دیا بولے زمان سے بولے اور کہیں آگے فکر لی مالا ہر اس چیز میں جو ہمارے نقصان میں ہو وہ ہمارے لانا اور جو ہمارے فائدے میں ہو ہاں جی اس پر بھی ہم دونوں راضی مال ایک دوسرے کے حوالے کیا بول کے زبانی بولیں لیکن ولم مقابلہ لیکن لیکن لیکن نہ کریں ایک دکان پہ لا کے دونوں کے سامان کو مخلود نہ کریں آپس میں نہ ملائیں اور ایک مال جیسا نہ بنائیں جو کہ شرکت میں شرک لازمی شرط ہے اور مخلوط نہ کریں مالے میں دونوں کے مال کو اور حل دکان پہ رکھیں ایک جگہ پر بھی تو اپنا اپنا مال بیچتے رہیں مخلوط نہ کریں تو, تو سب یہ جی شرکت تو اس شرکت کو شرکت مفاضہ کہتے ہیں صرف زبانی ایک دوسرے کا حوالہ کرنا عمل نہیں کیا تو بھفیحاظ یہ شرکت تو اس شرکت میں ہاں جی یہ ظاہر ہوتا ہے من عدم خل تلم دونوں نے آپ مال کو آپس میں مخلوط نہ کرنے کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے اللہ یا آتمدا یہ کہ اعتماد نہیں ہے کل مینا ان میں ظاہر ہے کو اللہ صاحب اپنے ساتھی پر کوئی اعتماد نہیں ہے یہ ظاہر ہوتی شرکت میں اعتماد شرط ہے ورنہ ساتھ کیسے چلے گا ہاں جی تو فلیزال کس وجہ سے یہ شرکت بھی چونکہ شرکت کے شرط نہیں پایا گیا دونوں کے مال کو مخلوط کر کے ایک جیسا بنانا یہ نہیں ہوا اور دونوں جو ہے اس مخلوط مال پہ مالکانہ حیثیت سے اس میں تصرف کرنا خرید و فروغ کرنے کا حکم تھا ابھی تو ہر ایک نے دوسرے کو اپنے مال حوالہ ہی نہیں کیا میں نے اپنے مال اپنے پاس رکھا اپنے, اپنے پاس رکھا تو اس کو جو صرف زبان بول دیا ہم نے مال کو ہاں جی مخلوط کر لیا بولا عملہ کوئی چیز مخلوط نہ کیا تو اس وجہ سے جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آپ امیگز پر اعتماد نہیں ہے فلیزال کی اس وجہ سے یہ معاملہ بھی کانس حادی شرکت یہ شرکت بھی ایزن یعنی یہ شرکت بھی باطل یہ بھی باطل ہے تو لہٰذا شرکت کے تین کس ہیں شرکت مخاوضہ شرکت وجود اور شرکت ابدان شاسین فرما یہ تینوں باطل ہے صرف شرکت اینان جس میں دونوں نے پیسہ ڈالا ہے پیسہ کچھ بھی ہو پاسانی روپیہ ہو ڈالر ہو ریال ہو کسی بھی ملک کا کینسی ہو ہاں دن تو وہ ان سب میں شرکت ہو سکتی ہے سونار چاندی کے سکے ہو نقدی ہو کچھ بھی ہو اس کے علاوہ دونوں مال بھی دے سکتے ہیں ہاں جی تو شرکت کو شرکت دینا ہے شاید اس ایک کو صحیح سمجھتے ہیں باقی تین کو باطل سمجھتے ہیں الحمدللہ باب شرکت کی یہ جو ہے یہ باب بھی دو درسوں میں کمپلیٹ ہو گیا